اشاد فرمائے یا ایلی نہ آمن اے ایمان والوں لاتقول رائنا تم رائنا نہ کہو بقول ان ضرور اور تم ان کہو وسماؤ اور پہلے ہی سے غور سے سنو رائنا کے معنی ہے ہماری رعایت کیجیے ان ضرور کے مانا ہے ہم پر نظر کرم فرمائیے صاحبۂ کرم علیم و رضوان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی محفل میں ہوتے اور عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وََ وسلم کوئی بات اشاعت فرماتے اور صحابہ کرام یہ اگر چاہتے کہ حضور اس بات کو دوبارہ دوہرا دیں تو یہ کہنا کہ آپ اس بات کو دوبارہ رپیٹ کریں صحابہ کرام اسے مناسب نہ سمجھتے تو وہ اس موقع پر یہ جملہ کہتے رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے معنی بڑے پیارے ہیں اللہ کے رسول ہماری رعایت فرما دیجئے اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہماری رعایت فرما دیجئے آپ اس بات کو ریپیٹ کر دیں لیکن یہودیوں کی لغت میں عبرانی زبان میں رائنا کے بہت غلط معنی تھے آپ جانتے ہیں لینگویج کا فرق ہو تو معنی چینج ہو جاتے ہیں عربی میں تو بڑے پیارے معنی تھے لیکن عربی سے ہٹ کر عبرانی زبان میں یہودیوں کی لغت میں اس کے معنی بڑے غلط تھے اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ بعض منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے تو وہ رائنا کو آئین کو کھینچ کر پڑھتے راین اور زبان کو موڑ کر پڑھتے اگر رای کو کھینچ دیا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں راین کے معنی ہے ہمارے چرواہے نوزب اللہ اب صحابہ کرم تو عقیدت سے کہتے اور یہ کفار یہ یہودی اور منافقین بے ادبی کے ساتھ اس لفظ کو کہتے اور بے ادبی کا معنی لیتے قرآن مجید فقان حمید نے مسلمانوں کو یہ لفظ کہنے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ رائنا کی جگہ پر ان کہا کرو ان سے بھی مفوم تمہیں حاصل ہو جائے گا ان کے معنی ہیں یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرما دیجیے تو مفہوم یہی ہے کہ نظر کرم فرمائیے بات کو ریپیٹ کر دیجیے لیکن فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ اون زورنا کہنے سے اب یہودیوں کو اور کافروں کو منافقوں کو موقع نہیں ملے گا بے کا قرآن مجید فقان حمید نے بے کے مواقع کو ختم فرمایا یا یو لذینہ امن ایمان والوں تقولوا راغینہ تم راغینہ نہ کہو وقول انظرنا تم کہو انظرنا لیکن یہ انظرنا کہہ کر بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بات رپیٹ کرنے کی تکلیف نہ دو واسمعو اور پہلے ہی سے غور سے سنا کرو تاکہ ہمارے محبوب کو بار بار دہرانے کی تکلیف نہ ہو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی معلوم ہوتی ہے پورے قرآن میں یا ائو اللہ امنو جتنے ہیں یہ سب سے پہلا ہے اور سب سے پہلا یا ائیو اللہ آ فرما کر ایمان والوں سے خطاب کیا گیا اور تعظیم میں مصطفیٰ کا درس دیا گیا اور پھر نتیجہ بھی سنا دیا گیا کہ جو بے ادبی کرے گافرینہ اور کافروں کے لیے عذابن علیم دردناک عذاب ہے کہ حضور کی جناب میں اب جو رائنا کہے گا اور بے ادبی کا مرتکب ہوگا وہ اسلام سے خارج ہے اور کافر کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی تعظیم و توقیر اور حضور کا ادب نصیب فرمائے کچھ یہودی مسلمانوں کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں ہم تم سے دوستی کرنا چاہتے ہیں دوستی کا ہاتھ تمہاری طرف بڑھا رہے ہیں بعض مسلمان ان کے دھوکے میں آ گئے اور وہ انہیں دوست سمجھنے لگے اور وہ یہ کہنے لگے کہ سارے یہودی برے نہیں ہیں کچھ یہودی اچھے بھی ہوتے ہیں سب کوئی دشمن اسلام نہیں ہے ان سے دوستی کرنے میں اور ان سے مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں قرآن مجید فقان حمید کی آیت نازل ہوئی ماں عبد ال کافر کتابی ولیل مشرقین کتابی کافر اور مشرقین نہیں چاہتے علیہ کم من خیرم من ربی کم کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے یہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ جب تم پر نعمت نازل فرماتا ہے تو وہ بھی انہیں بری لگتی ہے تو یہ تمہارے خیر خواہ کہاں سے ہیں اللہ یخ تصوب راشمتی میں یشا اور اللہ اپنی رحمت سے خاص فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اللہ العظیم قد اللہ بڑے فضل والا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دوستی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے یہودیوں نے اعتراض کیا قرآن مجید فقان حمید میں کبھی کوئی حکم آتا ہے پھر وہ چینج ہو جاتا ہے مثلاََ سور بقرہ آیت نمبر دو سو انیس میں فرمایا گئے عن القرانی سے شراب اور جوئے کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کلفیما اسم کبیر اب فرما دیجئے کہ اس میں نقصان زیادہ ہے وہ منا پیول اناس اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے وہ اسم و ہما اکبروں میں نف شراب اور جوے کا نقصان ان کے نفے سے زیادہ ہے اس آیت میں شراب اور جوے کو حرام نہیں کہا گیا بلکہ یہ کہا گیا کہ نقصان زیادہ ہے تو بچو تو اچھی بات ہے سورہ نساء آیت نمبر 43 میں یا او الذین آمنو لا تقرب اللہ تن سکارا ایمان والوں نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ اس آیت کے نزول کے بعد نماز کے اوقات میں مسلمانوں پر شراب کا پینا حرام کر دیا گیا اس کے علاوہ شراب پینا حلال تھی سورت المائدہ آیت نمبر 90 نازل ہوئی یا ایوہن والانصاب خمرام رجسمن عام علی شی شراب اور جوئے اور انصاب اور ازلام یعنی بتوں کو اور فال نکالنے کو بد شگونی لینے کو شیطانی عمل قرار دیا گیا اور کہا یہ ناپاک ہے فج تلا اللہ تم ان چیزوں سے بچو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پہ فلاح پا جاؤ کامیاب ہو جاؤ پہلے شراب حلال تھی پھر کہا گیا نقصان زیادہ ہے بچو تو اچھا ہے پھر کہا گیا کہ نماز کے اوقات میں بچو پھر سورہ معاہدہ کی آیت نازل ہوئی ہر صورت میں شراب سے بچنا ہے اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو نو میں جہاد کی اجازت نہ دی گئی اور سورہ توبہ آیت نمبر پانچ میں جہاد کا حکم نازل کیا گیا سور نساء آیت نمبر پندرہ میں زانی کی سزا عمر قید مقرر کی گئی کہ موت تک اسے قید کر دیا جائے اور پھر سورہ نور آیت نمبر دو میں غیر شادی شدہ زانی کی سزا سو کوڑے مقرر کی گئی اور حدیث سے کی روشنی میں جو شادی شدہ زانی ہو اسے سنسار کرنے کی سزا مقرر کی گئی سورہ بقر آیت نمبر دو سو چالیس میں بیوہ کی عدت ایک سال مقرر کی گئی اور پھر سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو چونتیس میں بیوہ کی عدت چار مہینے اور دس دن مقرر کی گئی اب دیکھیں سورہ بقارا کی آیت نمبر دو سو چونتیس پہلے ہے دو سو چالیس بعد میں ہے لیکن دو سو چونتیس بعد میں نازل ہوئی اور دو سو چالیس پہلے نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لوہے محفوظ کی ترتیب کے مطابق قرآن پاک صابۂ کرام کو لکھواتے تھے تو یہ خودیوں نے اعتراض کیا کہ کبھی کوئی حکم نازل ہوتا ہے پھر یہ حکم چینج ہو جاتا ہے اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں یہ رد و بدل کیوں ہوتا ہے قرآن مجید فخان حمید نے شاعر فرمایا ما نن سخ من آیتن جب ہم کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں او نن سہا یا وہ آیت ہم بھلا دیتے ہیں ناتی بخیر خیر منہا ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر آیت او مسا یا اس جیسی آیت منسوخ ہونے کی حکمت بیان کی گئی اب شرح مسئلہ سماعت کر لیجئے منسوخ کے معنی کیا ہیں؟ منسوخ کے معنی یہ نہیں جو ہمارے عرف میں استعمال ہوتا ہے بلکہ اسلامی شریعت میں اصول تفسیر میں منسوخ کے معنی یہ ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک حکم ایک مخصوص وقت کے لیے نازل فرمایا مثلا کوئی حکم ایک سال کے لیے نازل کیا گیا کوئی دس سال کے لیے نازل کیا گیا لیکن لوگوں کو یہ نہیں معلوم کی یہ حکم کتنے عرصے کے لیے ہے پھر جب دوسری آیت نازل ہوئی تو ہمیں پتا چلا کہ پہلا حکم یہ پانچ سال کے لیے تھا اب یہ دوسری آیت نازل ہو گئی اب یہ حکم کا پیریڈ ختم ہو گیا اب دوسرا حکم آ گیا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم مخصوص وقت کے لیے کیوں نازل کیا اس لیے کہ عرب کے لوگ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بگڑے ہوئے تھے راغی ہدایت پر اسلام بتدریج شراب کے عادی تھے تو پہلے فرمایا گیا کہ نقصان زیادہ ہے اس سے بچو تو اچھا ہے پھر کچھ لوگوں نے شراب چھوڑ دی پھر فرمایا گیا کہ نماز کے اوقات میں شراب مت پیو تو اب نماز کے اوقات میں وہ شراب نہ پینے لگے شراب سے بچنے لگے پھر فرمایا گیا کہ اب شراب تم پر مکمل حرام کر دی گئی اسی طرح عرب کے لوگوں میں رواج تھا کہ جب عورت شوہر مر جاتا تو اسے وہ ساری زندگی ایک گھر میں بند کر دیتی اور وہی وہ مر جاتی تو اسلام نے پہلے ایک سال کی عدت مقرر فرمائی اور پھر اس کے بعد چار مہینے اور دس دن کی عدت مقرر فرمائی تو اس میں حکمتیں ہیں رب العالمین خالق ہے وہ جس حکم کو جس طرح چاہے وہ اس کی مرضی اور مشیت ہے ماں نن سکمین آیت جس آیت کو منسوخ کر دیں یہاں منسوخ کے معنی تو آپ سمجھ گئے کہ ایک حکم نازر کیا گیا تھا اب دوسری آیت آ گئی اور پہلا حکم کا پیریڈ اب ختم ہو گیا اب دوسرے حکم پر عمل کرنا ہے. او نون سیا ہم کسی آیت کو بھلا دیں اس کے معنی کیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز ادا فرمائی فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام آپس میں کچھ سرگوشیاں کر رہے تھے آپ نے صحابہ کرام کو بلایا اور پوچھا کیا معاملہ ہے تو کئی صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تحجد میں چند آیتیں پڑھا کرتے تھے جب ہم نے اس سورت کو پڑھا تو وہ آیتیں ہم بھول گئے اور وہ آیتیں ہمیں یاد نہ رہیں اور کئی صحابہ کرام نے کہا کہ آج رات کو یہ آیتیں ہمیں بھلا دی گئی عقید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن چمڑوں پر اور جن پتوں پر یہ آیتیں تم نے لکھی تھیں انہیں جا کر دیکھو جب صحابہ کرام نے دیکھا تو وہاں سے بھی وہ آیتیں اٹھالی گئی تھی آپ نے فرمایا آج رات یہ آیتیں اٹھالی گئی ہیں اور سیاح سے یہ مراد ہے علم علی کل علاقین قدیم اس پر اعتراض کرنے والا سن لے کیا تو نہیں جانتا بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے علم تعلم اے سننے والے کیا تو نہیں جانتا ان اللہ لہو ملک سماوات بے شک اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے لکم من دون ولا اور اعتراض کرنے والوں جب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا تو اللہ کے عذاب سے مقابلہ کرنے کے لیے نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے ام تری اس آہت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھایا گیا اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ حضور سے فضول سوالات نہ کرو ام اے مسلمانوں کیا تم ارادہ کرتے ہو انو رسول اکم کہ تم اپنے رسول سے اسی طرح سوالات پوچھو سئل موسا من قبل جیسا کہ موسا علیہ السلام سے سوالات پوچھے گئے اس سے پہلے اور فضول سوالات نبی سے کرنا یہ بے ادبی ہے یا اس لیے سوال کرنا کہ نبی آجز آ جائیں یہ تو کفر ہے و مئی یا تبدل کف ایمان اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر حاصل کرے کفر لے لے السَّبِيلِ پس بے شک وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے میں سے کچھ یہودی حضرت حزیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہم کی خدمت میں حاضر ہوئے رضوائے عہد کے بعد اور ان یہودیوں نے آ کر حضرت عمار سے اور حضرت حذیفہ سے یہ کہا کہ یہ بتاؤ قصبۂ عہد میں ستر مسلمان شہید ہو گئے ہر مسلمان زخمی ہوا کتنی تم پر مصیبت آئی اگر یہ دین اسلام سچا ہوتا تو تم پر یہ مصیبت کیوں آتی تم اس کا جواب دو اور اب تم یہودی مذہب اختیار کر لو تو حضرت عمار اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خیال فرمایا کہ یہ نادان لوگ ہیں یہ مصیبت آنے کی حکمت کو کیا سمجھے مصیبت نہیں تھی بلکہ یہ تو آزمائش تھی یہ تو رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے سبق تھا کہ کیسے بھی حالات آ جائیں مسلمان کبھی میدان جنگ سے نہ بھاگیں اور وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں یہ تو آزمائش تھی یہ تو امتحان تھا تو حضرت عمار اور حضرت خزیفہ نے جب یہ خیال کیا کہ یہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ یہودی مذہب میں وعدہ توڑنا کیسا ہے تو یہودیوں نے کہا بہت بری چیز ہے کوئی عہد کر کے توڑ دے ہمارے نزدیک وہ جہنمی ہے وہ تو بہت برا ہے توریت میں یہ بات موجود ہے آپ نے فرمایا تو سن لو میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جب تک میری زندگی باقی رہی میں حضور سے بے وفائی نہیں کروں گا اور اسی دن اسلام پر ہمیشہ رہوں گا اپنا سا منہ لے کر روانہ ہو گئے یہودی اور یہ جواب سن کر یہودی لاجواب ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت حذیفہ حضرت عمار پہنچے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسا جواب دیا یہ جواب اللہ کو بہت پسند آیا کتنا پیارا جواب ہے کہ میں نے یہ عہد کیا ہے کہ کبھی بھی اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کروں گا اور اسی دین اسلام پر ہمیشہ ثابت قدم رہوں گا ودا أَهْلِ کتاب بہت سے کتابی چاہتے ہیں لو یا مِنْ بَعْدِ ایمانی كُفَّارًا کہ ایمان لانے کے بعد بھی تمہیں کاش وہ کافر بنا دیں وہ یہ چاہتے ہیں تم یہ مت سمجھنا کہ تمہاری خیر خواہ ہیں حسدًا من عند یہ اپنے جی میں تم سے حسد رکھتے ہیں یہ جلتے ہیں تم سے مادم الحق بعد اس کے کہ ان کے لیے حق واضح ہو گیا پھر بھی حسد رکھتے ہیں اور اسلام سے روکتے ہیں فافو پس تم درگزر کرو پہ اور چھوڑ دو اللہ عمری یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے اور پھر جہاد کا حکم آیا غصبۂ خیبر ہے غزبۂ بنی قریضہ ہے غزب ہے یہ غزبے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی طاقت کو توڑ کر رکھ دیا ان اللہ اعلی کل شعین قدیم بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے یہ یہودی سادشے کرتے ہیں ان کی سادشوں سے بچنے کا طریقہ قرآن نے بیان کیا وہ عقیم اور نماز قائم رکھو وہ آت اور زکوۃ ادا کرو اور ایک خاص چیز پر تمہیں توجہ دینی ہے قدیم جو تم نیکی اپنے لیے کرو گے اور آگے بھیجو گے جی عند اللہ اس نیکی کو تم اپنے رب کے پاس اللہ کے پاس پاؤ گے تو اس پر توجہ کرو کہ تم کون سی نیکی اللہ کی بارگاہ میں بھیج رہے ہو اور کیا گنا تم اپنے ناما امال میں لکھوا رہے ہو ہمیں بھی توجہ کرنے چاہیے صبح یا رات کو ذرا غور کریں کہ ہم نے آج سارے دن کیا نیکی اپنے لیے آگے بھیجی ان الله بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالی تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے وقالو اور یہودی بولے لیدخل الجنت الا من كان خودا او نصارا یہودیوں نے کہا کہ صرف یہودی جنت میں جائے گا اور عیسائیوں نے کہا صرف عیسائی جنت میں جائے گا فل كان امان يهم نے ان کا رد کیا اور فرمایا یہ ان کی من گھڑک باتیں ہیں قل اے محبوب آ فرمائیے خاتو برہ لاؤ اپنی دلیل ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو بلا ہاں کیوں نہیں قرآن نے اصول بیان کیا کہ جنتی کون ہے من اسم وجہ جو اپنا چہرہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے اسلام لے آئے بہو محسن اس حال میں کہ وہ نیکوکار ہو فل ہو اجر ہو ہی اس کے رب کے پاس اس کا عجر ہے ولا خوف علیہ زنون اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے